إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وَخَيْرُ الْهَدِيَّةِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْمُحْدَثَاتِهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ من هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ بسم اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي بسم ان اللہ اکتنابی یا منو سلو علسم اللہ محمد محمد کم سل ابروہی مالا علی حميد مجيد اللهم اللہ على محمد محمد كما على آل إنك بارک على ابروہی موالا علی بروہی من حميد مجید آج ان شاء اللہ تعالی نومبر دو کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک میں ہم سورہ حد کی ان آیات پر پہنچے ہیں کہ جن کے کانٹیکسٹ میں دو اہم ترین مسئلے ان شاء میں اگلے دو لیکچر میں ڈسکس کروں گا ایک آج والا لیکچر اور ایک ان اگلے ہفتے کا ان میں سے پہلا مسئلہ ہے رزق کی تقسیم کا مسئلہ جو اللہ تعالی نے ہماری ڈیسٹنی مقرر کر دی ہے کہ کس شخص کو کتنا رزق ملے گا اس کے حوالے سے جو شبہات ہیں انشاءاللہ میں وہ دور کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسرا مسئلہ ہے تقدیر کا کہ کسی شخص کا جنتی یا دوستی ہونا جو اللہ کے علم میں ڈیفائن ہو چکا ہوا ہے اس کے حوالے سے کتاب و سنت کے کیا دلائل ہیں کیا ایک عقیدہ مسلمان کو رکھنا چاہیے اور اسی کانٹیکس میں انسان کی جو پیدائش کا مقصد ہے انشاءاللہ اس کو بھی بریف کروں گا بہرحال اللہ کی طرف سے جو رزق کی تقسیم کا مسئلہ ہے وہ ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب اور ٹین ڈاٹ پی کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو مسئلہ نمبر ایک سو تین کے نام سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا اللہ کی جانب سے رزق کی تقسیم کا صحیح مسئلہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ مسئلہ نمبر ایک سو چار ہوگا اور وہ ہوگا تقدیر کا صحیح مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ سورہ حود کی آیت نمبر 6 اور سات بھی درج ہیں اور انہی کے کی ایکسپلینیشن کے لئے کراس ریفرنس کے طور پر قرآن پاک سے اٹھارہ مقامات سے مختلف آیات درج کی گئی ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ان کو آ, سیکھ سکیں ورنہ پرانے پاک سے کھول کر بار بار ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور آج کی گفتگو کے حوالے سے تمہیدا آخری بات یہ ہے کہ میں آج اتنی زیادہ احادیث کراس ریفرنس کے طور پر بیان نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آیات ہی اتنی زیادہ ہیں اور یہ مسئلہ اتنا ہے سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اس میں مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں البتہ دو تین مقامات پر جہاں احادیث کی ضرورت ہے میں انشاءاللہ کراس ریفرنس کے طور پر ان کو کوٹ کر دوں گا ان کے نمبرز بھی انشاءاللہ علماء اللہ اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دوں گا انشاءاللہ اور پھر بھی اگر بعد میں کسی کی کوئی کیوری ہو تو مجھ سے ای میل پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں مرزا انڈر یہ میرا ای میل ایڈریس ہے اب اپنا ریفرنس پیج سامنے رکھ لیجئے پہلے ہم جو ہماری قرآن کلاس نمبر 153 میں یہ دو آیات کریٹیکل آئیں سورہ حود کی آیت نمبر 6 اور 7 ان کا ترجمہ عربی اور ساتھ ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کراس ریفرنس کے طور پر 18 آیات انشاءاللہ 18 ریفرنسز ڈسکس کریں گے آیات تو زیادہ بنتی ہیں اعوذ باللہ اللہ علیم من شیتون من حمزی و نفی ہی و ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ووام دتنفل ابد اور نہیں ہے زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار اللہ اللہ ہی رز ہاں مگر یہ کہ اللہ تعالی کے ذمے ہے اس کا رزق و مستقر رہا اور اللہ تعالی جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو وہ کوئی بھی مخلوق ہے زمین کی گہرائیوں میں کسی سوراخ میں کوئی رہنے والی مخلوق ہے یا سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی کوئی مخلوق ہے تمام کے مساکن سے اللہ تعالی واقف ہے اور اور اسی کے علم میں ہے الٹیمیٹلی ان کے سونپنے کا مقام یعنی جب مر کر انسان نے کہاں پہنچنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کسی نے گرش میں مرنا ہے کسی کو زمین میں قبر ملنی ہے کسی نے مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے اور کسی نے شیر کے پیٹ میں جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بتا ہے کہ کسی شخص کا دنیا سے ایگزٹ کس طرح ہونا ہے کوئی شخص نہیں دوسرے کو ڈیفائن کر سکتا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے فی کتاب مبین اور اس سے حرام کن بات یہ ہے کہ ہر شہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھلی کتاب یعنی لوہے محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے اتنا کامل علم ہے اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورت الانام کی آیت نمبر 59 ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشکی ہو یا تری ہو جہاں کہیں بھی کوئی درخت موجود ہو چاہے سمندروں میں درخت ہو یا خشکیوں پر اس کا کوئی پتہ نہیں وہ گرتا مگر ہمارے علم سے اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر ہمارے علم سے اور ہمارا علم اتنا کامل ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے ڈیوائن وزڈم سے پہلے ہی لوہے محفوظ میں لکھ لی ہیں وہ البھی خلق سماوات اول اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا فی ایام, چھے دنوں کے اندر اب یہ ایام یوم کا لفظ عربی میں ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس سے ضروری نہیں کہ یہ چوبیس گھنٹے ہی مراد ہوں کیونکہ یہ چوبیس گھنٹے کا کانسیپٹ تو کائنات کے بننے کے بعد آیا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان کی لینتھ کتنی تھی پورا میں ایک جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاں دن کی گنتی ہے وہ تمہارے ہزار برس کے برابر ہے سورہ سجدہ میں آیا اسی طریقے سے سورت المعارج میں آیا کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا تو اب یہ ایک دن کتنا لمبا ہے یہ اللہ کے ساتھ علم خاص ہے بہرحال یہ چھ دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو آسمانوں کو پیدا فرمایا اور جب بھی یہ ذکر ہو کہ زمین اور آسمانوں کو تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتا ہے وہ کانش اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا یبل کم اوکم احسن عَمَلًا اور یہ ساری کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ اللہ تعالی جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے زمین و آسمان کی پیدائش اور پوری کائنات کی پیدائش کا واحد مقصد انسان کا ٹیسٹ ہے اور یہ ہیومن بینگ جو ہے یہ اللہ تعالی کی کریشن کا کلائمیکس ہے لقد خلقنا نل انسان احسن تقویم بے شک ہم نے انسان کو ایک بڑی اچھی پیدائش میں پیدا فرمایا پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے پیدا فرمائی ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے وہ آج انشاءاللہ اللہ آیات بھی آ جائیں گی والا ام الم نکم اور اے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم اب اگر ان سے یہ فرمائیں ان کافروں سے کہ بے شک تمہیں مر کر تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے اور دوبارہ اٹھایا جانا ہے من بعد الموت اپنی موت کے بعد لن لذین کفرو ضرور وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا ہوا ہے وہ کہیں گے ان ہاذا اللہ سشرم مبین یہ تو نہیں ہے بے شک کھلا جادو جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا اور جس نے ذرا سے بھی اپنی عقل استعمال کی وہ حق تک ضرور جائے گا بہرحال اس حوالے سے جو تقدیر کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ تو یہ دو آیات ہیں پہلی آیت جو ہے اس میں بالکل کلیئر کٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار چاہے وہ سمندروں میں ہے یا خشکی میں ہے اس کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر خود لے لیا ہے تو اسی آیت کے کانٹیکس میں انشاءاللہ اگلے کراس ریفرنسز اٹھارہ ڈسکس ہوں گے کراس ریفرنس نمبر ون سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر نو اور دس ان میں ان چھ دنوں کا بریک اپ آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے چھ دن میں زمین و اسمان پیدا کیے ان کا بریک اپ آیا ہے کہ دو دن میں یہ ہوا چار دن میں یہ ہوا اور دو دن میں یہ ہوا ان نکم تک فرون اب لوی خلق الد فی یو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیے کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو کہ جس نے زمین کو پیدا کیا دو دنوں میں کتنے دنوں میں زمین پیدا فرمائی دو دنوں میں وہ تجلون لہو اندادا اور تم اس کے مد مقابل اور ہستیوں کو ٹھہرا لیتے ہو ذالک رب العالمین جو کہ ہے رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا اس کے مقابلے پر اور ہستیوں کو سمجھتے ہیں وہ تو ساری مخلوقات ہیں وہ جان افی من رواسی اور اسی نے اس زمین کے اندر پہاڑ اوپر سے جما دیے وہ بارک فی اور اس میں برکت رکھ دی وہ قدر اور اس میں اندازہ مقرر فرمایا اقوا تمام خوراک کا فی ارباتی ایام چار دنوں کے اندر یعنی چار دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام اسباب رکھ دیے جتنے بھی مٹیریلز ہیں اور پوٹینشلی جو کچھ بھی زمین کی مخلوقات کی ریکوائرمنٹ ہے جو بعد میں پھر وقت کے ساتھ ایکسپلور ہوئی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے چار دن میں جو ہے وہ رکھ دی سوا السا یہ ضرورت مندوں کی حاجت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معاملات فرما دیے یعنی زمین کے اندر تمام چیزیں پوٹینشلی رکھ اور یہ اب یہ جو سائلین ہیں مانگنے والے یہ سب کے سب حاجت مند ہیں چاہے وہ حشرات الرد ہوں پرندے ہوں چرند ہوں نبتات ہوں حیوانات ہوں انسان ہوں جنات ہوں سب کے سب سوار سائلین میں آتے ہیں سب کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق رکھ دیا اور آپ دیکھیں کمپیٹیبلٹی یعنی آپ ایک شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھ دیں وہ کبھی بھی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اس کی خوراک اللہ تعالیٰ نے گوشت رکھ دی وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہے اسی طریقے سے ایک بکری کے سامنے آپ جناب فریش کیما رکھ دیں وہ اس کو سونگے گی بھی نہیں اس کے ساتھ وہ کمپیٹیبل نہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو اور جانداروں کو جو جبلی ہدایت دے دی ہے ف الحمہ فجور رہا و ہر انسان کو اور ہر مخلوق کو وہ خوف کے وقت ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کرتی ہے یہ اس کی نیچرل انسٹنکٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے چوزے ہیں وہ دور سے چیل کو آتے ہوئے دیکھیں گے یا اکاپ کو وہ فورن بھاگ جائیں گے وہاں سے یہ ان کی انسٹنکٹ میں ڈال دی یہ چیز اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ کروکوڈائل جو ہیں مگر مچھروں کے بچے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں انڈے سے نکلتے ہی فوراً جو ہے پانی کی طرف جاتے ہیں اب ان کو کون بتاتا ہے یہ ان کی انسٹنکٹ چوزے چوزا جیسے انڈے سے نکلتا ہے وہ کھانا پینا بھی شروع کر دیتا ہے اور پانی بھی پینا شروع کر دیتا ہے اور انسان کے بچے کو آپ دیکھیں تو بڑا کمزور ہے تو مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کتنا انسٹنکٹ اب یہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ہے اگر اس کو یہ سکھانا پڑے کہ اس نے دودھ کیسے پینا ہے تو میرے خیال میں سارے انٹلیکچلس مل کے اس کو سمجھا نہیں سکتے اس کا انٹلیکچل لیول ہی اس طرح نہیں ہوتا تو اس کی انسٹنٹ میں ہے کہ اسے اس پتا ہے میں دودھ کیسے پینا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سارے حاجت مندوں کے لیے جو ہے پوٹینشلی سب خوراک جو ہے اس زمین کے اندر اللہ تعالی نے رکھ دی ہے تو ان آیات سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر مخلوق کی خوراک کا اور اس کے لیے ریسورسز کا بندوبست زمین میں کر دیا ہوا ہے مٹیریل کی فارم میں اب گندم کی جو پیداوار ہے سورج کی روشنی کے ذریعے نباتات اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور یہ گندم کا پودا نکلتا ہے اور اس سے انسان کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں آلو کھاتے ہیں یہ تمام کی تمام جو فوڈ سرکل چل رہا ہے اس حوالے سے کہ سب سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کنٹرول کیا ہوا بڑے بیلنس کے ساتھ اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی برکت آپ دیکھیں انیس سن ایک تک تقریباً ایک ارب آبادی تھی انسانوں کی اور اس وقت یہ پریڈکشنز ہوتی تھی دو ہزار ایک میں اگر دو ارب ہو گئی تو مصیبت پڑ جائے گی کیسے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی لیکن دو ہزار ایک میں دو ارب نہیں ہوئی تین ارب بھی نہیں ہوئی چار ارب بھی نہیں ہوئی پانچ ارب بھی نہیں ہوئی 6 ارب کے قریب اور اب تقریباً سات ارب کے قریب آبادی ہو چکی ہے اور ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی ایسی اور یہ ظاہر ہے یہ آبادی بڑی کیونکہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی انسان نے بیماریوں پر کنٹرول پا لیا پہلے تعاون کے مرض سے ہی لاکھوں لوگ مر جاتے تھے اسی طریقے سے باقی جو وبائی امراض ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایجوکیٹ کروایا ایکوائرڈ نالج دا نالج ابٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ اس کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کی آپ برکت دیکھ لیں کہ اگر آج چھ یہ سات ارب انسانوں کے لیے اگر جوتیاں موچی بنانا شروع کر دیں تو ہر گھر میں ایک موچی چاہیے لیکن یہ ٹیکنالوجی کی برکت ہے کہ آج صرف چائنا نے اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ شاید آندہ دس سال کے لیے بھی وہ نہ بنائیں تو پوری روئرز پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے جوتیاں کفایت کر دیں گی اور سستی اسی طریقے سے وہ زمین جس سے پہلے ایک من گندم نکلتی تھی اب اسی زمین سے ٹیکنالوجی کی برکت سے بیس سے چالیس من تک بھی گندم نکلتی ہے تو یہ ٹیکنالوجی کی برکت اسی اعتبار سے زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے لیکن یہ سارے کا سارا مٹیریل جو زمین سے نکالا جاتا ہے یہ پوٹینشلی تو اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہوا ہے اگر آج جہاز ہوائی جہاز آسمانوں میں اڑ رہے ہیں تو ان کا جتنا مٹیریل ہے وہ باڑھ سے تو نہیں کہیں سے لایا گیا اسی زمین سے ہی حاصل کیا گیا اور اسی لیے وہ فرسٹ لا آف تھرموڈائنکس فائنل کیا کہ انرجی کین نیور بی کریٹڈ مٹیریل کین نیور بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ یعنی مٹیریل جو ہے اس کو نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ختم کیا جا سکتا ہے یعنی انسانوں کے ریفرنس سے بال لوگ اس کو تو ہچیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں یہ فزکس کے لوگوں نے جو یہ لا بنایا ہے انسانوں کے ریفرنس سے کہ انسان کوئی مٹیریل بنا نہیں سکتا اور نہ اسے ختم کر سکتا ہے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز عدم مات سے وجود میں لے کے آیا اللہ تعالیٰ کریئشن ایکس نہیں لو ہم لکڑی سے جو ہے وہ فرنیچر بناتے ہیں لیکن لکڑی کس نے بنائی اللہ نے سورج کی روشنی کو کنورٹ کر دیا لکڑی میں بیج کے ذریعے اب زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ روشنی کے ذریعے کوئی لکڑی بنا کے بتائیں یا اسی لکڑی کو جلا کر ہم روشنی حاصل کریں اور وہ راستے سے دوبارہ لکڑی کو بنا کے بتا دیں نہیں بنا سکتا اسی لیے فسٹ تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ جو مادہ ہے اس کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے یہ انسانوں کے ریفرنس سے ہے۔ اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی چیزیں ایکسپلور فرمائیں کہ 8 سے تین سو سال پہلے تک تقریبا زمین کے اندر تیل کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا تیل کا پہلا کنواں امریکہ کی جو ریاست ہے پنسلوینیا اس میں سترہ سو میں دریافت ہوا سترہ سو اڑتالیس میں آج بیس سو چودہ چل رہی ہے بیس سو پندرہ شروع ہونے والی ہے یعنی جسٹ تین سو سال پہلے پورے تین سو سال بھی نہیں گزرے یہ جو احادیث میں تیل کا ذکر آتا ہے اور دیا جلانے کا وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل مٹی کا تیل جو ہے یہ تو ابھی ڈھائی سو سال تین سو سال پہلے کی بات ہے اور یہ جو ہماری عرب ریاستیں ہیں ان میں تو یہ ساری چیزیں انیس سو ساٹھ کے بعد نکلی ہیں اس سے پہلے تو دنیا کی غریب ترین قوم تھی جو حج کے لیے لوگ جاتے تھے حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے ان کے پاس تو روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی اور آج آپ دیکھیں وہاں پہ باہر ہی باہر ہیں تو یہ زمین میں جو اپنا خزانہ اگلا ہے اور اب اس سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ سولر انرجی ہے سولر انرجی کے اوپر جس طریقے سے ورکنگ شروع ہو رہی ہے تو دنیا میں کسی انرجی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ساری نان رینیوبل ریسورسز ہے تیل ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا کیونکہ نیا نہیں پیدا ہو رہا جو پرانا ہے وہی وہ نکالتے جا رہے ہیں لیکن سورج سورج جب تک ہے اس وقت تک سورج کی روشنی ہے اور سورج اگر نہیں رہے گا تو زمین پہ زندگی ویسے ہی ختم ہو جانی ہے تو سورج کی روشنی کو سولر سیل کے ذریعے سٹور کرنا اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے اب تو تقریباً جو ہے وہ کمرشل فلائٹس بھی شروع ہونے لگی ہیں پانچ پانچ یا دس دس مسافروں والی جہاز بھی بنا لی ہیں سولر سیل کے اوپر چلنے والے اور پاکستان میں جو یہ لوڈ شیڈنگ کی آفت آئی اور اس آفت کی وجہ سے جو فطرہ آیا یہ اس کی برکت سے یہ چیز آئی کہ یہاں پہ لوگوں کو یہ ٹیکنالوجی بھی چل گئی کہ سولر سیل کے ذریعے بھی انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے تو بہر باہر دنیا میں تو لوگ بڑی تیزی سے اس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں یہ بڑا آسان اور سستا سورس ہے روشنی, حاصل روشنی سے انرجی حاصل کرنے کا تو یہ سارے کے سارے اندازے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین دو دن میں پیدا فرمائی اور پھر آسمانوں کا بھی ذکر آئے گا کہ دو دن میں اور پیرل میں زمین و اسمان یعنی پیرل میں اور چار دن زمین کے اندر یہ جتنی ضرورت کے لیے چیزیں تھیں ان کو ان کے لیے اندازہ مقرر فرمایا ان چیزوں کو پیدا فرمایا اور دس ارتھ از امیریکل پلانٹ ان دس یونیورس یہ زمین جو ہے ایک موجزانہ کرا ہے اس پوری کی پوری کائنات کے اندر زمین جیسا کوئی کرا نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں پورا پاک میں بار بار آسمانوں کا ذکر ہوتا ہے استاروں کا ذکر ہوتا ہے لیکن زمین کا ذکر ہوتا ہے جب تو بڑے پروٹوکال کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ جتنی یہ مخلوقات اور زندگی ہے وہ اسی زمین کے اوپر آباد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میریکل پلانٹ ہے اب اس کے اوپر گفتگو کریں تو ایک علادہ سے پورا ٹاپک ہے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے ہو اللہ ان دا آف لیٹسٹ سائنٹفک فیکٹس اردو میں ہے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں میں نے اس کے کافی فیگر بتائے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ خوراک ٹیکنالوجی کی برکت سے کتنی بڑھ چکی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی امریکہ ہر سال لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے فالتو پیدا ہوتی ہے صرف اس لیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز نیچے نہ آ جائے اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے لہذا یہ جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور وسوسے سے لوگ آتے ہیں جی اگر اللہ تعالی نے رزق مقرر کر دیا ہے تو ایتھوپیا میں صومالیہ میں لوگ کیا سالی سے کیوں مر رہے ہیں اللہ نے تو رزق کی ذمہ داری خود لی ہے بھائی رزق کی ذمہ داری ضرور لی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پوٹینشیل لی یعنی زمین میں پوٹینشیل موجود ہے وہاں تک پہنچنا ہوگا وہ انشاءاللہ باقی حیات میں میں ڈسکس بھی کروں گا اگر کہیں پر خوراک اویلیبل نہیں ہے وہاں سے ہجرت کر جائے آج دنیا کے آدھی آبادی سب کانٹینٹ انڈیا پاکستان بنگلہ میں کیوں رہ رہی ہے لوگوں نے سینکڑوں سال کے تجربات سے یہ چیز حاصل کی ہے کہ رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ یہ ایریا ہے کیونکہ یہاں سے زمین اگاتی ہے اور انسان کھا سکتا ہے سائبیریا میں کتنی آبادی ہے یا کتب شمالی میں یا کتب جنوبی میں آبادی کتنی ہے یا سرائے سینا میں کتنے لوگ رہتے ہیں تو اگر کہیں پر خوراک نہیں وہاں سے عزت کر دیں اور بعض کو اللہ نے پھر دے کر ازمایا بعض سے لے کر ازمایا اور باقی لوگوں کو جسنا بھی بہت اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو یو این او کا پروگرام ہے فوڈ کے اعتبار سے غریب ملکوں تک وہ یوناٹیڈ نیشنز کی ٹیمیں جاتی ہیں اور وہاں تک خوراک پہنچاتی ہیں اور ظاہر اللہ تعالی نے یہ اونچ نیچ جو رکھی ہے اسی لیے رکھی ہے کسی کو دے کر ازمایا کسی سے لے کر ازمایا یہ اللہ تعالی کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ توں نے ایسا کیوں کیا اللہ تعالی سب کو برابر نہیں رکھے گا یہ اللہ تعالی کی سنت ہے تو اس حوالے سے ٹینشن نہیں لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کچھ فرمایا اپنی حکمت کے مطابق کسی کو دے کر اور کسی سے لے کر آزمایا اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس سے بھی بڑی چیز تو قتل ہے کہ ایک شخص دوسرے کی زندگی چھین لیتا ہے ایک تو ہے نا قید سالی سے مرنا اور ایک ہے کہ کسی شخص کا دوسرے کو قتل ہی کر دینا اس سے زندگی چھین لینا یہ کتنا بڑا جرم ہے لیکن سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ساس میں تمہارے لیے زندگی ہے جو قتل کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا کہ اس نے مرنا ہے تو تھی بالکل ٹھیک کیا تو نے تقدیر پوری کر دی یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس سے بدلا لیا جائے گا احساس لیا جائے گا یادیت لی جائے گی حتہ کے بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا سن نبی دود میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا وہ حکوک اللہ ہے حکوقلی بعد میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن الحدیث ہے سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا اور سن نبی دعود میں یہاں تک آتا ہے کہ مکتول جو ہے وہ اپنے قاتل کو قیامت والے دن اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ اس حال میں کہ اس اپنے جسم سے خون رواں ہوگا ہوا اللہ کے ارش کے قریب لے جائے گا اور اس کے سامنے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اللہ کے ارش کے پاس پہنچ کر وہ کہے گا کہ اللہ آج مجھے انصاف دلا اس نے میری زندگی مجھ سے کیوں چھینی تھی تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا تو یہ بھی ازمائش دنیا میں اس طرح کی ازمائشیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لگی ہوئی ہیں لہٰذا اس میں کوئی اس اعتبار سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا ریفرنس کا ائمت تخمل رزا اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لاد کر نہیں پھرتے کوئی سٹوریج نہیں انہوں نے کیا وہ اپنا رزق یہ سورت النکبوت آیت نمبر ساٹھ کتنے ہی چلنے پھرنے والے ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے اللہ یرز اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے <وَإِيَّاكُم> اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دے گا وہ سبھی و اور وہی سننے والا علم والا ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں ہر مخلوق کی ہر آواز کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا یہ نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر کر سکتا ہے نہ کوئی اور مخلوق کر سکتی ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جاندار اپنا کتنا ہی جاندار اپنا رزق اپنی پیٹ پر لے کے نہیں پھرتے ہم انہیں رسک دیتے ہیں یہ پرندے جو صبح نکلتے ہیں آس اور امید کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے اور پھر کئی ایسے پلاٹس موجود ہیں اس پہ اگر کسی کو شوق ہو تو ہرونیائی کی جو ویڈیوز ہیں ہرونیائی ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی مل جائیں گی ویسے انگلش میں ہے وہ آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی مخلوقات ہیں کیسے کیسے درخت موجود ہیں دنیا میں کہ جو بینڈک کھا جاتے ہیں پورا پورا یعنی ان کے پتوں کا ڈیزائن ایسا ہے کہ پتوں کا منہ کھلا ہوتا ہے اور اس پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں اور اٹریکٹو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں کبھی کوئی مکھھی گئی تو وہ پھنس گئی اس مکھی کو کھانے کے لیے مینڈک گیا جیسے ہی وہ اندر گیا تو وہ پڑکنا شروع ہوگا ساتھ ہی اس کا پتے کا منہ بند ہو جائے گا اور وہ اس کو ڈائجیسٹ کر کے کھا جائے گا اب وہ پودا پھوت تو حرکت کر نہیں سکتا جا کے پکڑ بھی نہیں سکتا تو یہ وہ جو آئےت اللہ تعالیٰ نے کتنی جاندار ہیں اپنا رزق اپنی پیٹ پر لے کر نہیں پھرتے ہم انہیں رزق دیتے ہیں ان کے منہ میں ڈالتے ہیں ایسے معاملات پیدا فرما دیے اللہ تعالیٰ نے اور اتنی حرام کن بات ہے کہ یہ, میں اس میں سوچ رہا تھا کہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے بھی اس کے اوپر پڑتے ہیں تو اس کے جو ہے کانٹے تو بارش کے کتروں کی وجہ سے بند ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسی اس میں کوئی چیز جائے اور وہ تیزی سے پھٹ جیسے ہم ماؤس کو کمپیوٹر کے ماؤس کو تیزی سے دو دفعہ کلک کرے تو پھر وہ پروگرام رن کرتا ہے اگر تھوڑے تھوڑے وقفے سے کرے نہیں کرتا تو تیزی سے پھٹبڑائے پھر وہ پتہ بند ہوتا ہے ورنہ تو بارش ہوتے ہیں بس وہ بھوکے ہی مر جائے وہ جو پلانٹ ہے بارش کے موسم میں تو تو بارش کے قطرے کی وجہ سے اس کا پتہ بند نہیں ہوتا تو اس قسم کی کئی مخلوقات ہیں اب یہ تو لادہ ٹاپک ہے اس پہ تو گھنٹوں چاہیے صرف اس کے اوپر بولنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ہم رسک دیتے ہیں اور اگر آپ رسک یہ اللہ کے علاوہ تو رسک پورا ہی نہیں کر سکتا دنیا میں ملینز آف ویلز دنیا میں لاکھوں ویلز دنیا کے سمندروں میں پیسفک اوشن میں اٹلانٹک میں انڈین سی کے اندر ساری ملائی جائیں تو لاکھوں ویلز بنتی ہیں ان کی خوراک کون پوری کرا ایک جو ایوریج ویل مچھلی ہے اس کی ایک دن کی خوراک جو ہے نا چھوٹی ویل کی پانچ سو کلو گرام گوشت ہوتا ہے پانچ سو کلو گرام یہ کون پورا کر سکتا ہے اور لاکھوں کے لیے پورا کرنا اور یہ صرف ایک ویل مچھلی کی بات ہو رہی ہے کیسا اس کے لئے انتظام کیا ہوا ہے اور پھر باقی مخلوقات اب گن اس روئے ارض پہ ابھی تک جو مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں وہ ٹو ملین ہے اسپیشیز بیس لاکھ یہ ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ اسپیشیز ہیں یعنی اگر گننا شروع کریں انسان کو پہلی مخلوق آپ گن لیں گھوڑا دوسری مخلوق خچر تیسری مخلوق کوا چوتھی مخلوق گدا پانچویں مخلوق اس طریقے سے گنے نفتا اور حیوانات کی ملا کر بیس لاکھ سپیشیز ہے اور ایک ایک جو سپیشیز ہے اس کی اربوں گربوں میں آبادی ہے ان سب کا رسک پورا ہونا انبلیویبل ڈیٹا ہے صرف زمین پر کیڑے اتنے موجود ہیں کہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اگر بیس بیس کروڑ دے دیے جائیں بیس کروڑ آپ کو بیس کروڑ آپ کو اس طریقے سے جتنے در ستر اسی کے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اگر دے دیے جائیں اور دنیا کے سارے انسانوں کو چھ سات ارب لوگوں کو تب بھی کیڑے بچ جائیں گے اتنے صرف کیڑے ہیں اشرات الارض، اور درخت پھر پرندے مرغیوں کے چوزے پھر کے چوزے اور کیلوں کے چوزے اور کیا تعداد ہے یہ انبیلیویبل ڈیٹا ہے جس کو شوق ہو مسئلہ نمبر ساٹھ میرا دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور لیکچر بھی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے مسئلہ نمبر ففٹی نائن منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت اس میں بھی میں نے ڈیٹیل سے اس طرح کا ڈیٹا دیا ہے اور تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B Who created ہو جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے آج کے دور کے لیڈنگ ایتئسٹ پروفیسر رچرڈ ڈونکنس کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈوئن اس کا علمی محاسبہ کیا ہے اس میں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کافی دلائل رکھے ہیں الحمدللہ کراس ریفرنس نمبر 3. ہاں جی سدھ ہو جاؤں آیت نمبر چھپن سے لے کر اٹھاون تک سورت الزاریات وما خلط الجماول انسا اللہ لیا بدون اور ہم نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں مانے نہیں ہماری عبادت کر مانتے تو سارے ہیں اللہ کو کوئی ہے جو اللہ کو نہ مانے بہت بے وقوف ہو تو وہ نہ ماننے والا ہوئے تھے وائز تو ایز فار ایز گوڈ از کنسرن کوئی بھگوان کہہ دیتا ہے کوئی اسے ایشور کہہ دیتا ہے کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے کوئی اللہ کہتا ہے اور کوئی سپریم بینگ کہہ دیتا ہے کوئی سائنس کی لینگویج میں سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتا ہے مانتے سب ہیں ایک سپریم بینگ کو تو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی عبادت بھی کرنی ہے ٹوٹل اوبیڈینس اس کی اتات کرنی ہے اس کی ورکشپ کرنی ہے وہ سارے رسوم ساری رسمیں چاہے وہ نماز ہو چاہے روزہ ہو قربانی ہو جھکنا ہو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہو سجدہ کرنا ہو یہ سارے پوسٹرس اس ذات کے لئے خاص کرنے ہیں ان نسلاتی و نسخی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے تو ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں تو یہ اکثر این جی اوز کیا ہوتے ہیں جی وہ جی کے لیے تو فرشتے بھی بہت تھے ٹھیکہ ملے ہوئے اس گال کا کہ تُس لوگوں نے ایک گائیڈ کرو گے تو یہ بڑی ایکسٹریم بات لوگ کر دیتے ہیں اسی طریقے سے بات دوسری اسٹریم پہ چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس نمازیں ہی نمازیں ہیں بے شک رشتہ داروں کا مال دبا لو وراثت میں بھائی کی جداد دبا لو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو جس اپنی داڑھی اور پگڑی سے پبلک کو دھوکہ دیا ہوا ہے قیامت اللہ کو بھی دے لیں گے بریکٹس میں تو یہ دونوں حقوق العباد اپنی جگہ ہے ایک حقوق العباد کی وجہ سے حقوق اللہ ثابت نہیں ہوتے اور نہ حقوق اللہ کی وجہ سے حقوق العباد ساقت ہوتے ہیں یہ دونوں پینل میں اور پھر عبادت میں ہر وہ چیز داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمبرداری ہے اگر ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے تو اس کا حکم کس نے دیا ہے اللہ نے تو بیسیکلی اللہ کے ہر حکم کی جو پیروی کرنا ہے وہ چاہے حقوق العباد بھی ہو وہ بھی حقوق اللہ ہی میں داخل ہے اگر اس کو براڈر سینس میں دیکھا جائے تو ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں لیکن اس میں فرق ہے جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے فرشتے عبادت کرتے ہیں اپنے اختیار کے بغیر اور انسانوں اور جنوں کے پاس سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ عقل کی نعمت انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی دولت ہے تو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے جبریل اگر اللہ کا فرم بردار تو اس لیے کہ اللہ نے انہیں بردار بنایا لیکن اگر کوئی انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں اسی لیے کہا گیا نا لقد خلقنا الانسان انسان ابھی آسانی تقویم اور ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا وہ واقعی انسان بننا بندے پتر بننا خالی یہ چلتا پھرتا حوان نہ ہو واقعی انسان بننا جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے تو انسان کے پاس سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان اپنی ول سے اپنے رب کو چوائز کرتا ہے الحمد ماں دو من ہوں مر رز کن و دو میں ان سے یہ تمنا نہیں رکھتا ان تمام مخلوقات سے کہ وہ مجھے رزق دیں اور نہ یہ میری خواہش ہے کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں ان اللہ کو ذر قوت بے شک اللہ ہے جو لوگوں کو رزق دینے والا ہے اور وہ زبردست قوت والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دیکھیں کیا اس میں لجاجت ہے کس لیول پہ آ بات سمجھائی جا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھو میں تم سے نہ روٹی مانگتا ہوں نہ کھانا مانگتا ہوں ایک بات مانگتا ہوں میری بات اتنا حالانکہ اللہ تو نہیں ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے انشاءاللہ میں تقدیر کے مسئلے میں اگلی دعا بتاؤں گا یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے جناب اللہ نو ساڑھی نمازیں نہیں چاہیے تو اللہ نے کب کہ مجھے آپ کی نمازیں چاہیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تمہیں اپنے لیے میں نہیں چاہتا کہ تم دو تک پہنچو ہمیں تو چاہیے نا اللہ کو نہیں چاہیے لیکن ہمیں تو چاہیے تو سوریہر کے حوالے سے ان شاء اللہ آیات آئیں گی اللہ, اللہ ماتا ہے میں بے پرواہ ہوں لیکن یہ یاد رکھو میری نہ فرمانی کرو گے میں ناراض ہو جاؤں گا فرما برداری کرو گے تو خوش ہو جاؤں گا بے پرواہ ہوں لیکن یہ نہ بے پرواہی کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ جو مرضی کرتے رہو نہیں فرما برداری کرو گے نہ خوش ہو گا نا فرمانی کرو گے تو وہ جو پنجابی جو کہ ایسی تھی تیسی پھیر کے رکھ جائے گا اور حقیقت بات ہے سوریہ میں یہاں تک آیت آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو جب عذاب دے گا تو اللہ تعلق پوچھے گا ہاں بھائی تکلیف ہو رہی ہے سورت المؤمن بھی کہتے ہیں سورہ غافر بھی سے کہتے ہیں شروع میں ہی آتا ہے تو کہیں گے یہ اللہ ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روک گردانی کر جاتے تھے دیکھیں اس لیول پہ جا کے بات کو سمجھانا کیا مطلب اللہ ترف فرمائے گا مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا آپ کوئی بلاتا کہتے اپنی کبر جانا میں اپنی کبر میں اس سے بڑی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بجائے کوئی شخص یہ آپ کو آگے کہے کہ جناب یہ ساتھ والی گلی میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤسمنٹ ہوئی ہے کہ جو جیلم کے جتنے شہری اپنا شناختی کارڈ دکھا گئے ایک ایک لاکھ روپے لے لیں تو کوئی یہ نہیں کہے تو اپنی کہ جانا میں اپنی کبر کہ جناب بڑی مہربانی جناب دس دیتا گئے یہی کہیں گے نا لیکن آخرت کی کوئی بات کرے تو فوراً اس کو کہنا اپنی کورانا میں اپنی کبر میں جانا تو یہ حقیقت ہے اپنی اپنی کبر میں جانا ہے لیکن یہ منصب کس کا ہے نبیوں کا منصب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ مخلوق کون ہے انبیاء اکرام علی السلام اور سب سے پسندیدہ کام جو اللہ کا ہے وہ اپنے نبیوں کو دیا ہوا ہے اور وہ کون سا ہے امر بل معروف ون نہیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اس سے اگر کوئی اچھا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دیتا کیونکہ وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس تھا انسانوں میں بھی سب سے اوپر اور ان کا مطلب یہ ہے تو قیامت والے دن پیغمبروں کا ساتھ بھی ان لوگوں کو نصیب ہوگا قرآنوں پاک قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں جو نبیوں والا کام کرتے ہیں تو میں تم سے نہیں مانگتا کہ مجھے رزق دو اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ بلکہ اللہ تعالی ہی لوگوں کو رزق دینے والا ہے اور وہ زبردست قوت والا ہے اور کیا رزق دے رہے آپ ذرا سوچیں رزق فری دے رہا ہے آپ سوچ رہے گے فری کون سا دے رہا ہے بھائی فری وہ رسک دے رہا ہے جس رسک کے بغیر آپ دو منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے کون سا اس کے سانس فری ہے کوئی ٹیکس نہیں اس کے اوپر یہ پانی سے روٹی سے بھی بڑھ کر ضروری ہے پانی روٹی کے بغیر تو انسان زندہ بھی رہ سکتا ہے بلکہ یہ جو 2008 آٹھ کے زلزلے میں جو عورت دو مہینے تک وہ جو بلبے کے نیچے زندہ رہی تھی اسی طریقے سے کتنے مریض ہیں وہ بستر مرگ پہ رہتے ہیں کتنے کتنے دن تک کھاتے پیتے نہیں ہیں کمزور ہو جاتے ہیں لیکن گزارا چلتا رہتا ہے لیکن سانس ڈیڑھ سے دو منٹ سے زیادہ انسان سانس نہیں روک سکتا سانس چھوڑ دیں اس کو پانی میں ڈال دیں نا وہاں پہ وہ پانی بھی انہیل کرے گا تو مر جائے گا یا مچھلی کو نکال کے ادھر رکھ دیں باہر ہوا میں تو وہ مر جائے گی تو یہ رزق اللہ تعالیٰ مفت دے رہا ہے سب کو اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے رسک کی ضرورت نہیں تم سے میں خود دینے والا ہوں چوتھا کراس ریفرنس سورہ بنی سیل کی آیت نمبر بارہ اب یہاں سے کچھ آیات ہیں جن میں اس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو مائل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے رزق کی ذمہ داری ضرور لی ہے لیکن آپ کے منہ میں آگے نہیں کوئی رزق ڈالے گا وہ جن کو ڈالنا ہے ان کو تو اللہ تعالی نے اس طریقے سے رکھ دیا باقی جو چلنے پھرنے والے جاندار ہیں انہوں نے کوشش کرنی ہے ایک پرندہ اگر اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہے ہو ڈالے جبکہ اللہ نے اس کو کیپبلٹی دی ہے اڑنے کی اور جا کے چگنے کی اس کو چگنے کے بعد ہی رزق ملے گا یہ اللہ کی سنت ہے اسی طریقے سے انسان کو بھی کوشش کے بعد ملے گا انسان کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے رسک نہیں ڈالنا یہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے آپ اس کا ذکر ہے سورہ بنی سیل آیت نمبر بارہ نہ ہم نے رات اور دن کو اپنی دو بڑی بڑی نشانیاں بنایا ہے فما نہ آتن لئی تو ہم نے رات کی جو نشانی ہے اس کو تو تاریخ بنایا و جاننا آیتن نہاری سے اور دن کی جو نشانی ہے اس کو روشن بنایا کس لیے لب تلم مبم تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اس روشنی کے اندر ظاہر روشنی کے بغیر تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا نا جی ایون آج بجلی بھی ہے تب بھی آپ رات کو بجلی پہ اگر خرچہ کریں گے تو وہ تو ڈبل ہی خرچہ ہوگا لیکن دن کے وقت آپ رات کے وقت بلب باہر روشن کریں گاڑی کے نیچے اگر کسی مکینک نے گزرنا ہے تو وہ نیچے بلب ساتھ لے کے جائے گا اور اللہ نے ایسا بلب لگا دی ہے سورج کہ دن کے وقت بھی کوئی بلب نیچے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ باہر ہے لیکن روشنی کدھر کی کدھر کی تک پہنچ رہی ہوتی ہے ریفلیکشن کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ہم آتے ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں رسک تلاش کرو اپنے رب کا ولیتا علمین اور تم ماہ و سال کی گنتی رکھ سکو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کا ایسا سلسلہ بنایا تین سو دفعہ دن آئے گا اور تین سو دفعہ رات اگر آپ سولر ایئر کی بات کریں گے اور لیونر ایئر میں تقریباً تین سو پچپن دن بنتے ہیں وہ کل شیم فصل اور ہم نے ہر شہر کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے اس کتاب کے اندر اللہ پانچواں کراس ریفرنس اسی حوالے سے وہ خلقنا کم اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا انسان ہو جاندار ہو ایون پلانٹس میں بھی نر اور مادہ میل اور فی میل جوڑے موجود ہیں وہ جاننا نو اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا یہ نیند ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ چال ہی نہیں سکتے یعنی انسان کتنا بھی طاقتور ہو زیادہ زیادہ کتنے گھنٹے جاگ لے گا وہ دیکھیں یہ اب کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہماری مشینری کام کرنا بند کر دیتی ہے ویسے جو یہ مٹیریل کی چیزیں ہیں بعض کا سال کے بعد ان کا شٹ ڈاؤن پیریڈ آتا ہے یہ جو فیکٹری ہیں پروسیس انڈسٹریز ہیں سال میں ایک دفعہ ان کو بند کیا جاتا ہے لیکن انسان ایک ایسی مشین ہے جو دو دن کے اندر اندر دو نہیں زیادہ زیادہ تین دن تک اس کے بعد شٹ ڈاؤن ہو جائے گی اس کو آپ جہاں پر بھی رکھیں گے اس کو نیند آ جائے گی یعنی ہم سوئے بغیر اگلے دن کو کام ہی نہیں کر سکتے اور دیکھیں سونا کتنا امپورٹنٹ ہے ہمیں یہ بالکل پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے باقی سارے کام ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں اس کو بھی کتنا آگے پیچھے کریں گے الٹیمیٹلی سوئے بغیر گزارا نہیں ہے یہ انسان کی اللہ نے یہ بھی ایک خوراک رکھ دی ہے ایسی نیند اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے یعنی ہم کتنے لاچار ہیں کہ بغیر سوئے گزارا نہیں اب آپ کو سمجھ آئے گی لا سنت والا اللہ تعالیٰ متا ہے نہ اسے اونگ چھو سکتی ہے نہ نیند یہ اللہ کی کوالٹی ہے جو بلینس اینڈ ٹریلینس آف ایئر سے اللہ تعالیٰ قیوم ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے اور خود سے زندہ ہے ہم تو دیکھیں یہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ کی صاحب کتاب رکھیں گے بزرگوں کے اپنی نیند روک کے بتا دیں کوئی بندہ سویا ہوا ہو جتنا مرضی وہ بزرگ ہو پہنچا ہوا آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر بات کریں وہ سن ہی نہیں سکتا کہتے ہیں کبر میں جا کے سنتے ہیں ان کو کہیں ادھر وہ جو سننا ہے وہ تو عبرت کے لیے ایک موقع پر ہے بخاری میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفرا کر جاتے ہیں تو قدموں کی آواز سنتا ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ سارے سنتے ہیں وہ ابو جیل بھی سنتا ہے ابو بکر عمر عثمان والی بھی سنتے ہیں میں اور آپ بھی سنیں گے تاکہ نیک آدمی ہے وہ کہے شکر ہے یہ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے میرے عمال تو میرے ساتھ ہے اور جو گناہ ہے اس کی حضرت میں اضافہ ہو کہ ان پہ مجھے تقیہ تھا جو مجھے چھوڑ کے چلے گئے مجھے تو اپنے امال ساتھ لانے چاہیے تھے اس سے پکڑ کے پتہ نہیں کیا مسئلے نکال لیے بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو کہتے ہیں نا وہ مرنے کے بعد سن سکتا ہے اس کو کہیں گے لیٹا ہوا شخص سامنے اس کے سامنے بات کر کے وہ سن کے بتائے کوئی نہیں انسان تو اتنا لاچار ہے اپنا پیشاب نہیں روک سکتا نہیں روک سکتا اور پیشاب بند ہو جائے تو کچھ جاری نہیں کر سکتا یہ بات حقیقت ہے اللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ مات ہم نے زمین جو ہے نیند کو سکون کا ذریعہ وہ جاننا لئیلا لباسا اور ہم نے رات کو پردے کا ایک سبب بنا دیا رات ہو جاتی ہر چیز جو ہے وہ اپنے پردے میں آ جاتی ہے بڑی پرائیویسی انسان کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ رات کے وقت میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے جہارا معاشا اور ہم نے دن کو معیشت کمائی کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے دن میں انسان اپنی معاش کے لیے نکلتا ہے یہ اردو میں بھی لفظ معاش کا استعمال ہوتا ہے اللہ وقت اور اگلا کراس ریفرنس یہ سورت النبا کی آیت نمبر آٹھ سے گیارہ تک تھی اب چھٹا کراس ریفرنس سورت النجم کی آیت نمبر تھرٹی نائن وہ اللہ سلی انسانی اللہ ماسا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے کوشش کرے یا دنیا کے اعتبار سے جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے جیسے سورہ شورا میں آتا ہے کہ جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے ہم اسے دنیا میں بھی دیں گے اور جو آخرت کا طلبگار ہے ہم اسے آخرت میں دیں گے لیکن جو صرف دنیا کا طلبگار ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوا اس لیے ہمیں دعا سکھائے گی رب آتی نہ پھر دنیا ہنسنا اور پھر آخرت حسنت وکن اور بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے رب بنا آتی نا دنیا حسنا وفی اللہ قرت حسن عذاب النار اور بڑی خطرناک حدیث ہے صحیح مسلم ہے مجھے چلتے چلتے یاد آ گئی ایک صحابی بالکل کمزور ہو گئے بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے گوشت تک ان کا ختم ہو گیا بیماری کی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں یہ تیری حالت کیا اس نے کہا سر میں تو دعا کرتا تھا اللہ مجھے تو آخرت میں ہی جو دینا ہے وہ دینا دنیا میں میں کچھ سے کچھ نہیں مانگتا یہ وہ فنیٹکس وہ تصوف کے اندر بھی جو ایک نظریہ آتا ہے تو آپ یہ تو کیا مانگتا رہا تجھے چاہیے تھا تو کہتا رب نا آتی نا پھر دنیا حسنا اور پھر آخرت ہسنا اس کے خزانوں میں وہ کمی ہے ادھر مجھے آخرت میں دینا جائے نا. اس اللہ سے مانگنا ہے دنیا میں بھی مانگنا ہے اور آخرت تو دعا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے میری گفتگو مسئلہ نمبر ایٹی ٹو آپ سن لیں دعا کی قبولیت کا طریقہ کار کیا ہے دعا کا پروٹوکول کیا ہے اس میں میں نے یہ ڈیٹیل سے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کے لیے وہ کوشش کریں اب اس کے اندر اللہ ابارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی نفی فرما دی ہے کہ جو اسباب کی نفی کرتے ہیں اس کانٹیکس میں میں ایک حدیث بیان کر دوں پھر میں اس پہ تھوڑی سی جی گفتگو کروں گا یہ بڑی امپورٹینٹ حدیث ہے صحیح مسلم میں کتاب القدر چیپٹر میں تقدیر والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ ہزار سات سو چوہتر نمبر حدیث ہے اور مشکات میں بھی یہ پانچ ہزار دو سو اٹھانوے نمبر مشکات میں صحیح مسلم کے ریفرنس سے وہ لے کر آئے ہیں اور یہ موسٹ امپریسو حدیث ہے اس ٹاپک کے اوپر اور میرے خیال ہے یہ بالکل عقیدہ کلیئر کر دے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسباب اور کوشش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اسی لیے ہمیں حکم ہونا وہ تعمن والا تعاون ودوان نیکی ریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں نہ کرو تو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے ظاہری اسباب, اسباب میں لیکن غائب میں پکارنا دعا کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے صحیح مسلم چھ کتاب القدر تقدیر والا چیپٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا قوی مؤمن اللہ تعالیٰ کو کمزور مؤمن سے زیادہ محبوب ہے صحت مند جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے ظاہر صحت مند ہوگا تو دعوت و تبلیغ کا بھی کام کرے گا اور باقی کام بھی کرے گا جو بچارہ کمزور ہے ٹھیک ہے اور اس نے اپنی حالت ہی خود غیر کی ہوئی ہے تو وہ آگے دین کا کام کیا کرے گا لیکن سب ہی میں خیر ہے یہ بھی کور کر دیا کہ ہو سکتا ہے کسی پہ مفلسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہو کہ بچارے کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس طرح کا ہے لیکن کوشش انسان اپنی صحت کو اچھا رکھنے کی اپنے مالی حالات بہتر کرنے کی کوشش ضرور کرے اس کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی مکمن اللہ تعالیٰ کو کمزور سے بڑھ کر محبوب ہے ہمارے الٹے کا ہم کہتے ہیں جو ننگا پی رہے ہیں جو ننگا پھر رہا ہے یہ کوئی شاید اللہ تعالیٰ کا ولی ہے ایسا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں مجھے نصیحت فرمائی یہ نصیحت سننے سے تعلق رکھتی ہے میں اس کے عربی الفاظ پڑھنے لگا ہوں ما یگ اے ابو ہریرا اپنی پوری کوشش کر ہر اس چیز کے حصول کے لیے جو تجھے نفع دے حرس کی حد تک پورا زور لگانا ہے یہ نہیں ہے وہ پیپروں میں پڑھتے ہیں آ کے پورا سال پڑھتے نہیں کہتے نہیں دعا کرو پاس ہو جائیں گے اسلام نہیں اس کو مانتا اسلام کہتا ہے پوری کوشش کرو ایک بندہ ہارڈ حرام ہو چکا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے جی میرا کو کاروبار ختم ہی ہوتا اور حالت یہ ہے کہ اس کو ٹائم دینے کے لیے کاروبار کو تیار ہی نہیں ہے نوکری پہ ٹائم پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل الٹ باتیں ہیں یہ دیکھ لیں ہمارے سوچ اور گمان سے لیکن بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں انسانیت کے اعتبار سے یہ لزن آپ ایک غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں یہ جو سفیا نے کانسپٹ دیا ہے نا کہ ہار بات اللہ پر توقع کر لو کچھ کر ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی خراک دیتا ہے ہمیں بھی دے گا یہ کانسیپٹ نہیں ہے آدھی کے اندر یہ آپ ذرا سن لیں احرس آلہ ما ین اے ابو ابرا ہر اس چیز کے لیے فل زور لگا دے ہرس کر جو تجھے نفع دے کیٹاگوریکل جو بھی نفع دے دین میں دنیا میں آبرت میں وستا باللہ اور ساتھ ساتھ اللہ سے بھی مدد مانگتے رہنا یہ مومن کی نشانی ہے اسباب اختیار کرتا ہے لیکن نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے دونوں چیزیں پہل میں ولا تاجیز اور دیکھنا سستی نہ کرنا اور کاہلی نہ کرنا ٹلنا نہیں ہونا چاہیے نا پورا زور لانا ہے صحیح محنت کرنی ہے وہ ان اصاب پھر بھی اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے یعنی ت نے پوری کوشش کی اللہ کی مدد بھی مانگی سستی نہیں کی کاہلی نہیں کی پورا زور لگایا اس کے باوجود تیرے ہاتھ میں رزلٹ نہیں آیا جو چاہتا تھا اہم ممکن ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بہتری ہو جیسے سورت البکرا میں آتا ہے کتال کے کانٹیکس میں اور ویسے وہ جنرل بھی ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم قرار کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے نفع ہوتا ہے اور کئی چیزیں جن کو تم محبوب سمجھ رہے ہوتے ہو اسی میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو جب تمہیں تکلیف آئے گی پوری کوشش کرنے کے بعد فلا تک انی فالتو کا ندا و قذا اور یہ پھر مت کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا ٹھیک ہے یہ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا بعد میں پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ٹریننگ کرنا الگ چیز ہے لیکن اپنی طرف سے ہر اعتبار سے صحیح کیا اس کے باوجود ریزلٹ حق میں نہ آیا جو سعید علی کا کال ہے کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے تو یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا ولیکن قل قدر اللہ شاء افال بلکہ یہ کہنا جو اللہ نے میری تقدیر میں بہتر سمجھا وہ میرے ساتھ کر دیا یہ کہہ دینا اس کے بغیر تو انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا رو رو کے مر جائے گا غم سے کس کس چیز کا غم کھائے گا فَإنَّ لو تف تخل شیوان بے شک لو یعنی کاش میں یہ ہوتا تو یہ کر لیتا یہ کر لیتا تو یہ کر لیتا یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے کاش نہیں پوری شدھ کوشش کی اس کے بعد ایک جو اللہ کی مرضی اندار اللہ ہی و انا ہوں تو اس میں یہ جو ہمارے خصوصاً تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں ان میں یہ بڑی بیماری پائی جاتی ہے کیونکہ میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہا ہوں میں نے ان کو بڑے کلوز دیکھا راوینڈ بھی گیا ان کے اندر ایک بیماری ہے کہ وہ اسباب کی بڑی نفی کرتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی سے پیاز نہ بجھے تو کس کا انکار ہے لیکن دنیا میں اللہ نے رول یہ بنایا کہ پانی سے پیاز بجھے گی آگ ایک دفعہ کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے نا آپ ذرا بسم اللہ پڑھ کے آگ میں چلان لگائیں انشاءاللہ ضرور جلیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گارنٹی نہیں دی ہوئی ہے ایسا ہو نہیں سکتا نہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ کہیں حدیث میں کہ بسم اللہ پڑھ کے تو بجلی کے ساکٹ میں دو انگلیاں داخل کر رہے تو کرنٹ نہیں لگے گی انشاءاللہ ضرور لگے گی سردیوں میں ننگے پاؤ زمین پہ پھریں گے انشاءاللہ ضرور ٹھنڈ لگے گی کیونکہ یہ دنیا فیزیکل آف نیچر کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہوئی ہے تو کی تو نفی نہیں ہونی یہ موجود کبھی اخبار اللہ کرتا ہے اچھا جی وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمندر پھاڑ دیا علیہ السلام کے لیے تو لہذا ہم کشتی کی ضرورت نہیں بسم اللہ پڑھ کے دریا میں انشاءاللہ آپ ضرور ڈوب جائیں گے کیونکہ اللہ نے دنیا باپ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اچھا اگر کسی کو یہ بات نہ سمجھ آئے تو پھر کیا چیز دی جاتی ہے اسے آزمے کے لیے پکی یعنی الزامی جواب فلاسفیکل آنسر اینٹی وینو کچھ نہ سمجھ آؤ تو آپ ان کو کہیں کہ پھر آپ لوگوں کو یہ بھی کہا جائے کریں कर, مولویوں کو خصوصاً کیونکہ یہ زیادہ تر اسی طبقے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا ان کو کہا کریں کہ شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو سیدہ مریم کو بھی بغیر شادی کے اولاد دے دی آپ کو بھی دے دیں گے اے نہیں یہ کہ ایسے نہیں یہ اسباب کی نفی کر دے اسباب کی نبی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھٹ گیا تو یہ بھی تو ہوا ہوا ہے نا کہ سیدہ مریم کو بغیر شادی کے اللہ تعالی نے اولاد دے دی ہوئی ہے تو آپ بھی پھر یہ کہا کریں شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر شادی کے بھی اولاد نہیں کہیں گے جی وہ تو سنت ہے تو یہ بھی تو سنت ہے اسباب کو اختیار کرنا بھی تو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت نہیں کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام علی مدان کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں کس طرح وہ ایفرٹ کرتے رہے سید علی رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کنویں کھودا کرتے تھے اس سے اپنی گزر بسر کرتے تھے اسی طریقے سے مختلف صحاب عبد الرحمٰی اللہ تعالیٰ دودھ دہی کی ان کی دکان تھی اللہ نے اس میں برکت دی تو سب کے سب لوگ اسباب زمین میں ہل چلایا کرتے تھے کتنے صحابہ تو ان سے زیادہ توقل کس کا تھا اللہ پر اسباب کی نفی کرنا یہ جو تصوف کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایکزیجریشن اور غروب ہوا ہے کہ اسباب کی نفی کرو اللہ تعالیٰ چاہے تو کھلا سکتا ہے اور پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے یہ لوگ تبلیغ کے لیے چار چار مہینے ایک ایک سال کے لیے نکل جاتے ہیں پیچھے نہ بیوی بچوں کی وہ حالت ہوتی ہے بری حالت وہی ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے وہ ریلیجن سے متنفر ہو جاتا ہے یہ نقصان ہوتا ہے اس کا ریلیجن سے متنفر ہو جاتا ہے ایک سال کے لیے تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے اس طریقے سے وہ چھوڑ کے بیوی کو چلا جائے اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ حضرت عمر سے ملتا ہے چار مہینے وہ بھی زیادہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ورنہ ایک مہینے سے زیادہ نہیں جانے ساتھ لے کے جائے سال کے لیے جا رہے ہیں جماعت میں بیوی بی کو ساتھ لے کے جائے پھر اور پھر اس قسم کی پھر بری خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں پیچھے سے اور بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے حالات بھی اپنے خود ریلیجس نہیں رہتے کیونکہ وہ دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر کے اوپر کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے کیونکہ گھر میں رہتے جو نہیں ہے تو یہ اسباب کی نفی جو ہے اس حوالے سے میں نے اس کے لیے پھکی بھی دے دی ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگر کسی کو اس طرح بات سمجھنا ہی کتاب و سنت کی اگر کوئی نہیں سمجھنا نہ چاہے ویسے تو مسلمان کے لیے تو سمعے نہ ماتان ہے سنا اور مان لیا لیکن یہ پھر ایز اے لاسٹ ریزالٹ میں نے یہ آخری بات بھی اس حوالے سے کر دی تو صورت النجم کی آئے تھرٹی ہم نے پڑھ دی ولی سلی انسان اللہ باسا انسان کے لیے وہی وہ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے کوشش کرے گا اللہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتا جائے گا وہ لدینا جادینا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں بھی کھول دیں گے سورت الن میں یہ آیت آتی ہے ساتواں بکرا کیمبر سیون اور ٹو سکسٹی ایٹ یادینا بات اے ایمان والو خرج کرو اللہ کی راہ میں پاکیزا مال ماں کسب تم جو کہ تم نے کمایا دیکھ لیں کسب کمایا مما اخرج نالحم اخرج نالم من الر اور وہ مال جو ہم نے زمین کی اجناس میں سے تمہارے لیے پیدا کیا ظاہر ان میں بھی زکوات ہے جو زمین کا ہے اس میں اوشر ہے دس فیصد ہے زکات کے حوالے سے مسئلہ نمبر نائنٹی اے اور نائنٹی بی میں میں نے صدقہ اور خراب کی اہمیت اور زکات کے حوالے سے ستر قدیم اور جدید سکی کام و مسائل بیان کیے ہیں اولا تیم الخبی منہ تن اور مت ارادہ کرو ناپاک مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہ اگر وہ خرچ کیا جائے تمہارے لیے آخری ہی اللہ تگ کہ اگر وہی ناپس اور گھٹیا مال اگر تمہیں دیا جائے تو تم بھی لینے کے لیے تیار نہ ہو ایسا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اللہ یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو کوئی مطلب ایسا بندہ ہے کہ تم اس کو بولنا بھی نہیں چاہ رہے پھر تو تم لے لو وہ گھٹیا مال کسی سے اس کا مو رکھنے کے لیے ورنہ تم جس گٹیا مال کو پسند نہیں کرتے ہو اس قسم کا مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کروالم اللہ اللہ غنی حمید اور یہ جان لو خوب بی اٹینشن اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے غنی ہے تو خود لوگوں کو دیتا ہے وہ اگر مانگ رہے تو تمہارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن بینک میں تمہارے لیے سٹور کر لیے تمہیں کروڑوں اربوں گنا کر کے لوٹائے گا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے حمید اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ہمد کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے الشیطان پانو یا عید جو ہے وہ تمہیں اندیشہ دلاتا رہتا ہے ہمیشہ غربت کا یامرکم بالفحشا اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کا کام کرو اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے بعض لوگ غربت کی آڑ میں جو ہے وہ جسم فروشی کے اوپر بھی آ جاتے ہیں اتر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک معاملات جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو شیطان کی اللہ تعالیٰ نے دو نٹوری باتیں بتائیں کہ ایک تو تمہیں فاقے کا اندیشہ لگا دیتا ہے وہ یعنی جب کوئی بندہ نماز روزے شروع کرتے تو پھر لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے آپ اس نے داڑھی رکھ لیے تو آپ شاید یہ بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھے گا بس ہوتا بھی ہے ایسا وہ فیریٹکس بھی ہو جاتے ہیں تکوے کا حیضہ بھی ہو جاتا ہے بال لائف اس حوالے سے ہونی چاہیے تو شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا رہتا ہے غربت کا اور تمہیں بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے و اللہ یاہید مغفرتم منہ و فبلا جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے اپنے فضل کا اور اپنی طرف سے مغفرت کا واللہ واسی ان علیم اور اللہ تعالیٰ غست والا علم والا ہے الحمدللہ کراس ریفرنس نمبر آٹھ یہ اب آ رہی ہے وہ کلائمیکس آپ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا لیکچر پیریڈ ہے اس کے اوپر کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ازمائش میں کیوں ڈالا ہوا ہے سورت البکرایت نمبر ایک سو پچپن سے ایک سو ستاون ولا نبل کم بشم دودھ پینے والے مجنونی اللہ کو چاہیے ہم ضرور تمہیں ازمائیں گے تھوڑے سے خوف سے یہ نہیں کہ بہت زیادہ بشئیم تھوڑا بہت آئے گا من الخف خوف مختلف قسم کے خوف ہوں گے رزق کے حوالے سے خوف ہوگا دنیا میں امن کے اعتبار سے خوف ہوگا بچوں کی شادی کے اعتبار سے خوف ہوگا کبھی کوئی خوف اندیشے لاحق رہیں گے اس کا صحیح پروپریٹ ترجمہ ہوگا اندیشہ وجو اور بھوک کے ذریعے بھی وہ نقص منل اموالی اور مال کے نقصان سے بھی اور جانوں کے نقصان سے بھی کسی کا جوان بیٹا پہت ہو جائے گا کسی عورت سے اس کا خامند اللہ تعالیٰ لے لے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا ہے ازمائے بغیر نہیں چھوڑنا سمار اور پھلوں میں نقصان سے ہر قسم کا پھل جو بھی غذا ہے یا اس کے علاوہ جو اللہ کی نعمتیں وہ بشراب اور بشارت ہے پھر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ دینا ازا مصیبہ وہ لوگ کہ جب کبھی انہیں مصیبت کوئی پہنچتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کالو انا ہی وہ کہتے ہیں بے شک ہم خود بھی تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے یہ جو نعبت اللہ نے مجھ سے لے لی چاہے مال کی شکل میں اولاد کی شکل میں یہ اگر اللہ کے پاس گئی ہے تو مجھے بھی تو الٹیمیٹلی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے مجھے بتائیں جو بندہ جو پاکستانی مر چکا ہے اب اس کی بلاس ہے اگر پاکستان پوری دنیا میں بھی قبضہ کر لے تو اس, اس کو کوئی فرق پڑے گا مرنے والے کے لیے تو دنیا ختم ہو چکی ہے اس کے لیے تو دنیا میں کوئی پاکستان وہ اس, ہاکی کا ورلڈ کپ بھی جیت لے کرکٹ کا بھی جیت لے سنوکر کا بھی جیت دے اس کو کیا فرق پڑتا ہے جو دنیا سے جا چکا ہے جو دنیا میں تو کسی نے رہنا ہی نہیں ہم خود بھی اللہ ہی کے لیے ہیں ہماری چیزیں اگر اللہ نے لے لی تو ہم نے بھی تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور یہ پھر اللہ تعالی کی طرف سے ایک سلوگن بھی ہے مسلمانوں کے لیے جب بھی کوئی صدمے کی خبر سنے تو امنا و امنا اللہ راجیوں پڑے الا علیہم سلواتم مربہ ایسے صابروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے درود ہے ایسے سابروں پر ان کے رب کی طرف سے وہ رحمہ اور رحمت ہے وہ الاک المختون اور یہی ہے دراصل ہدایت یافتہ لوگ ہدایت میں اگر کوئی لوگ ہیں تو یہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ازمائے بغیر نہیں چھوڑنا یہ اللہ کی سنت ہے تو رسک میں جو اس قسم کے نقصانات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سے رزق میں برکت مانگنی چاہیے بجائے رزق میں فراوانی کے برکت ہو تھوڑا رزق ہو اس میں اگر برکت ہو کروڑوں اربوں کوئی کپائے اور وہ اسی طریقے سے نکل جائیں گھر میں کوئی ایسا بندہ بیمار ہے جس پہ لاکھ روپے بیماری پہ لگ گیا پھر مفلس کا مفلس اسی طریقے سے لوگ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں اور پھر وہ حرام طریقے پہ نکل بھی جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا کہاں نکل گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری نہ آنا اور تھوڑی سی رسک پہ برکت ہونا یہ بہت بڑی اب کسی کی اگر مہینے کی انکم بیس ہزار روپے آئے اگر اس پہ بیس ہزار روپے کی بیماریاں آ جائیں تو وہ کہاں سے پوری کرے گا اور اگر کسی مہینے بیماری نہیں آئی ہے تو وہ بیس ہزار تو اس کو بھی گرے نا اور لاکھوں روپے کی بیماری بھی آ سکتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے برکت اور پھر جو رسک اللہ نے مقرر کیا وہ ملنا ہے کتنے امیر لوگ ہیں جو بریانی نہیں کھا سکتے چنا چاٹ نہیں کھا سکتے ٹوسٹ کے ساتھ دو وقت وہ دو ٹوسٹ صبح لیتے ہیں دو شام کو لیتے ہیں اب اتنے وہ ان کے پاس ڈالرز موجود ہیں پاؤنڈ موجود ہیں لیکن وہ کھا نہیں سکتے ان کو اور پھر اگر وہ کھا بھی سکتے آزادانہ کو کھا ہی نہیں سکتا اتنی سیکورٹیز لگی ہوئی ہوتی ہیں بےچارے جو یہ امیر میر لوگ خصر ہمارے کلچر کے اندر تو بڑا مشکل ہے اور میں کہتا ہوں یار وہ امن والے ملک دیکھیں آپ بل گیٹس دنیا کا امیر ترین انسان ہے لیکن اسی طریقے سے فٹ پاتھ پہ چلتا ہے اسے کوئی نہیں ہے اتنے اس اتنی عمارت یہاں کسی کے پاس ہو تو اسے اپنے کمرے میں بھی دس باڈی گارڈ رکھنے پڑے یہ اس ملک کی حالت ہو چکی ہوئی ہے صرف یہ کہ اور یہ یاد رکھیے گا جن قوموں میں انصاف ہوتا ہے وہ قومیں ایگزٹ کر جاتی ہیں دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو امن دے دیتا ہے چاہے ان میں ریلیجن نہ بھی ہو لیکن جن قوموں میں انصاف نہیں ہوتا چاہے ریلیجن بھی ہو وہاں پر کبھی امن نہیں آ یہ بڑی کانٹے کی بات ہے یہ الادا سے ٹاپک کا کبھی موقع ملا انشاءاللہ بیان کروں گا یہاں میں ایک حدیث ضرور بیان کر دوں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 7157 کہ یہ ساری کی ساری تکلیفیں دنیا کی زندگی تک کے لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو چار باتیں اللہ کی طرف سے انہیں کہی جائیں گی نمبر ایک جنتیوں تمہیں مبارک ہو تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے نمبر دو تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی نہیں مرو گے نمبر تین تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے اور نمبر چار تم ہمیشہ خوشحال رہو گے کبھی بدحال نہیں ہوگے اور سب سے بڑی خوشحالی کیا ہے وہ باقی عدیض میں آتا ہے اللہ کی رضا مل جائے گی اس کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا اس حوالے سے 17 احادیث میں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے بیان کی ہیں اپنے ایکسکلوسو لیکچر میں جو میں کہتا ہوں مجھے خود بہت پسند ہے مسئلہ نمبر اکاون رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے دس آیات قرآن پاک سے کراس ریفرنس کے طور پر اور 17 سی الا اسناد احادیث اسی جنت کے اعتبار سے اور آخرت میں کیا انعامات ملنے والے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آغرت کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور اس کے ساتھ جو پانی لگے یہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے. تو کمپیریزن ہی نہیں ہے اس طرح کی بڑی احادیث ہیں لیکن وہ پھر ایک گھنٹہ اور چاہیے میں آج کا ٹاپک کور کروں ریفرنس نمبر نائن دوسرے پیج پہ آ جائیے کم یہ سب سے حیران کن آیت ہے قرآن پاک میں میرے لیے تقدیر کے حوالے سے اس کے بغیر انسان کو صبر نہیں آ سکتا اور آپ حیران ہوں گے کہ آیت شاید آپ میں سے اکثریت پہلی دفعہ پڑھ رہی ہو سورت الحدید آیت نمبر 22 اور 23 ما اصابہ اب مصیبت ام ولا فی ولافی کو کوئی مصیبت نہیں ہے جو زمین میں نازل ہو زلزلہ آ جائے سلاب آ جائے کوئی دنیاوی آفت آ جائے اور نہ تمہاری جان پر جان پہ کیا بیماری آ جائے پریشانی آ جائے تنگی آ جائے مال کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں کوئی پریشانی اور مصیبت ہے کوئی ایسی پریشانی اور مصیبت نہیں ہے اللہ فی کتاب من قبلی ان نب مگر یہ کہ وہ ہم نے اپنے پاس لوہے محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں زلزلہ آنے سے پہلے اللہ کے علم میں لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے کسی طریقے سے طوفان آندیاں کسی شخص کو کینسر ہونا کسی کی اولاد کا مر جانا ہے، ہر تکلیف جو دنیا پہ آتی ہے کسی بھی جاندار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرئے محفوظ پہ لکھ لی ہے اور کوئی پریشان نہ ہو جائے انالی کا اللّہ یسیر بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہم یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں ہمارے سامنے ہو جائے تو ہم سارا ڈیٹا نہیں رکھ سکتے اور ہونے سے پہلے لکھ لینا اور اللہ نے اس کی حکمت بیان کر دی ہے ہم کیوں بتا رہے ہیں تمہیں کہ ہم نے یہ ساری تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں تقدیر میں لکھ کے تم مت غم کھاؤ جو تمہیں نقصان پہنچے ہم نہ کھاؤ کو اللہ کی طرف سے تھا انہی و انہ وا کم اور نہ اتراؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر اترارا بھی نہ شروع کر دو تکبر بھی تم میں نہ آ جائے وَلا اللہ کل مختال ان فخور اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا گھمنڈ کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو جو شیخی بگاڑتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسے متقبری پسند نہیں ہے جو ملے اللہ کا شکر ادا کرو جو نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منصوب کر دو اس آیت کے بعد ان دو آیات کے بعد انسان کو صبر آ جاتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے مصیبت لکھی تھی ازمایت کے طور پہ وہ کرنا ہے اللہ نے ازمانا ضرور ہے اس کے بغیر چاہا ریفرنس نمبر ٹین سورت الفجر آیت نمبر پندرہ تب بیس یہ بھی بہت کریٹیکل آیات ہے فعمل انسان ادا مبتلا اور جو انسان ہے جب کبھی ہم اسے مبتلا کرتے ہیں رب اس کا رب اسے مبتلا کرتا ہے ف اکرم اس حال میں ازمائش میں ڈالتا ہے کہ اس کا اکرام کرتا ہے اسے خوب نعمتیں دیتا ہے فقول و ربی اکرمن تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی دیتا ہے نعمت اور اس کا اکرام کرتا ہے کہتا ہے اللہ نے بڑا اکرام میرا کیا بڑا اللہ کا فضل ہے لیکن سائملٹینیس کا ٹرافٹ وہ اما ازا مبتلا اور جب کبھی پھر ہم مبتلا کر دیتے ہیں اسے فقدر علیہ رزقاہ اور اس پہ رزق کی تنگی کر دیتے ہیں فیقول ربی آہان تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کر دیا یعنی وہ اچھا وقت وہ بھلا ہی دیتا ہے کہ کبھی اس پہ اچھا وقت بھی آیا تھا حالانکہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ یہ ازمائش تھی جب ت نے مجھے اتنے دن اچھے دکھائے اگر یہ دو دن میرے پہ برے آ گئے تو یہ بھی ٹل جائیں گے تو کہنا میرے رب نے مجھے ضلیل کر دیا سب کچھ بلا بیٹھتا ہے تو ایسا نہ شکر ہے کلا بلہ تیمون ال نہیں بلکہ تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تم خود تو یتیم کا اکرام نہیں کرتے وَلَا دون مسکین اور اتنا کچھ دیے جانے کے باوجود تو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے کسی کو نہیں کہتے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ ترغیب کیوں دلائیں یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اگر کوئی شخص کہے گا کہ بھائی غریبوں کو کھلاؤ تو لوگ کہیں گے جناب تڑے گول تو اتنا کچھ ہے تو اللہ کو جیب ڈیلی کرو نا تو اس لیے پھر لوگوں کو بھی وہ ترغیب نہیں دلاتے کہ کوئی اپنے اوپر ہی تو بتوا لگ جائے پھر لوگوں کو کہتے ہیں جناب دیکھو کالا سر کو سنبھال کے رکھو سب کو یہ نہ دے دینا اس طرح کے آپ کو لوگ نا اتنا کنجوز قسم کے لوگ جو ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ بھی نہیں خرچ کرنا لیکن یہ کنجوز لوگ لوگوں کو بھی کنجوسی کی طرف مائل کرتے ہیں وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ہم سے نا کوئی ڈیمانڈ کر لے کہ بھائی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ پہلے کے کے طور ہیں, جناب جناب, جناب کے چلنا چاہیے تاکہ جناب ساری بچت ہو ترغیب نہیں دلاتے مسکین کو کھانا کھلانے کی تقلون تا اکل لما اور اپنا حال یہ ہے کہ وراثت میں سے سب کچھ ہی ہڑپ کر جاتے ہیں جہاں کہیں ان کو موقع ملتا ہے اور نظر آتا ہے وہ تو داڑیوں والے نمازوں والے بھائی مر گیا بتیجوں کی جداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور دیتے بھی نہیں ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ تعکلونترا تھا اکل لما تم وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو سارے کا سارا شٹم کر جاتے ہو تو ہبال جمہ۔ اور تم مال سے محبت کرتے ہو خوب جم کر یعنی وہ جم کے محبت تو ولدینہ آمنو اشدو حب اللہ ایمان والوں کی تو شدید رین محبت اللہ سے ہونی چاہیے لیکن مال کے ساتھ تم محبت کرتے ہو تعالی تو بس اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کر ازمایا بھائی کسی سے لے کر ہے تو اس حوالے سے دنیا میں جو این جی اوز غریب لوگوں کے اعتبار سے کام کر رہی ہیں چاہے وہ یوناٹیڈ نیشنز کے اندر ہوں یا دوسری این جی اوز میں پرسنلی ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ان نیک امال کے سبب ان کو امام کی دولت بھی اتنا فرمائے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانے کفر میں بھی نیک امال کرتے تھے ان کا ہمیں کو نفع ملے گا تو آپ نے فرمایا انہیں کی برکت سے تو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے ارے کفر میں جو تم امال اس طرح کے کرتے تھے اچھائی کے ان اچھے امال کی برکت سے یہ بخاری و مسلم دونوں میں ادیب تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اس قسم کے اچھے اچھے امال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے بہرہ مند فرمائے اور واقعی یہ اپریشیٹیبل کام ہے اور میں حیران ہوتا ہوں بڑا شرم کا مقام ہے کہ اتھوپیا میں صومالیہ میں افریقن کنٹریز میں جہاں پر اکثر مسلمانوں کی بات بھی ہیں وہاں پر بھی غیر مسلم این جی اوز جا کے ان کا علاج کرتے ہیں فری کھانا کھلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ جہاں سے بھی چندہ لیتے ہیں جو بھی ان کے پرسنل بینیفٹس ہیں بارل بڑی ہمت کا کام ہے سیدھی سی جی بات ہے جناب اپنا ملک چھوڑ کے جانا پھر لوگ قتل بھی ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ پولیو کترے پلانے کے لیے ٹیمیں آئی ہوئی ہیں اور یہاں ابھی لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آئی لوگوں نے بھائی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اور ہم نے ڈکیز کے بعد یہ لرن کیا ہے کہ پولو جو ہے یہ ایسا مرد ہے جس کا علاج نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کی ویکسینیشن کروائی جائے اور یہاں پولو ٹیموں پہ حملے ہوتے ہیں اور کیا امیج اسلام کا جاتا ہے جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو گساخے رسول یا فلاں فلاں فتوے لگا کے ریلیجن کے نام کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے تعالی تو بارل جہاں پر اس طریقے سے غربت آ جائے یا کہیں قحت سالی آ جائے تو اسلام اس کا سولوشن کیا دیتا ہے اسلام کہتا ہے ہجرت کی جائے وہاں جیسا کہ سورہ یوسف میں بھی ذکر موجود ہے جب قید پڑ گیا تو دوسرے لوگ ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ مالو متا لینے کے لیے اور گندم لینے کے لیے آئے تو اسلام یہ سولوشن دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کئی سو سال کی لرننگز کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ جو ایریا ہے یا اسی طریقے سے امیرکا خصوصاً جو شمالی امیرکا ہے یو ایس یہ علاقے ایسے ہیں جو آبادی کے لیے سوٹیبل علاقے ہیں یہاں زمین فصلیں اگاتی ہے چاروں موسم ہوتے ہیں اس لیے دنیا کی آدھی آبادی آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور چائنا میں رہ رہی ہے تقریباً آدھی آبادی تو ایسے لوگ ہجرت کریں اور ان کے لیے بستیاں آباد کی جائیں اور جیسے کہ ابھی کئی یورپین ملک بھی جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو اپنے نیشنلٹیز دیتے ہیں کیونکہ برتھ ریٹ نگیٹو جا رہا ہے خاندان نظام جو تباہ ہو چکے. خاندانی نظام جب نہیں ہوگا میاں بیوی کا ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو اولاد کا کون آگے والی وارث ہوگا تو وہاں پہ لوگ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس لیے بس ریٹ نیگیٹو میں جا چکا ہے اس لیے وہ یہاں سب کانٹیننٹ سے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کا یہ معاملہ چلتا رہے گیارواں ریفرنس سورہ اشورہ کی آیت نمبر ستائیس سے لے کر تیس تک ول بس اللہ رض کا دباد ہی لبہ اور جب کبھی ہم لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اپنے بندوں کا تو زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں ولاکن یونزر بک ما لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کا سولوشن یہ کرتا ہے کہ اندازے کے مطابق نازل فرماتا ہے اپنے رزق کو کسی کو بہت زیادہ بھی رزق دے دیا جائے پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے ولی اعدب اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بقدر ضرورت نازل فرماتے ہیں رزق اور ظاہر آسمان سے ہی نازل ہوتا ہے بارش کی شکل میں یہ بارش میں سارا رزق ہے نا یہ بارش نہ ہو تو زمین میں فصلیں نہیں اگ سکتی فصلیں نہیں اگیں گی تو ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا جانور بھی مر جائیں گے ان نہ باد ہی خبیر بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار ہے ان کو جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے وہو اللہ خانتو وہی اللہ ہے جو نازل فرماتا ہے بارش کو بعد اس کے کہ جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں میں سوچ رہا تھا اگر بارش نہ ہو تو آپ ذرا سوچیں دنیا میں سب لوگ مر جائیں یہ ہمارے اختیار میں ہوتی ہے بارش ایون زمین سے بھی جو آپ پانی نکالتے ہیں انہی بارشوں اور اسی طریقے سے جو ویپوریشن ہوتی ہے سمندر کے پانی کی اور پھر گلیشیئر کی فارم میں سٹور ہوتا ہے یہ سب کا سب جو واٹر سائیکل چل رہا ہے جو سورت الحجر میں بھی بیان ہوا اسی کے اوپر لائف ڈیپینڈنٹ ہے اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے تو دنیا میں زندگی ختم ہو جائے ایک فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے اس کو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں وہی اللہ ہے جو بندوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے شروع شرح اور وہ اپنی رحمت پھیلاتا ہے وہول ولی الحمید اور وہی لوگوں کے کام بنانے والا ہے لیکن اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے لوگوں کی حمد کی اسے حاجت نہیں لیکن لوگوں کو ضرور حاجت ہے نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالی کے غزب کا مقام ہے اور اگر اللہ کی فرم برداری کریں گے پھر اس کی رحمت کا مقام وہ من آیات ہی خلقس خلق سماواتی ورب اور اسی کی نشانیوں میں ہے آسمان اور زمین کی پیدائش و فی امام دا باہ اور جو کچھ اللہ نے جاندار اس میں بسا دیے ہے وہ 20 لاکھ کے قریب اسپیشیز یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں وہ اعلیٰ جم ام ازا یشا قدیر اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان تمام مخلوقات کو جمع فرما لے جب جائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اللہ کثیرا سبحان اللہ بکرتم وسی وسیبی اور تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ایک مصیبت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے لیکن کچھ کرتوت کی وجہ سے بھی آتی ہے جیسے اللہ معافی دے جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں ہم نے ایک ملک لیا تھا دنیا میں دو سٹیٹس ہیں جو نظریاتی طور پہ بنی ہیں ایک اسرائیل دوسری پاکستان جس کی بنیادی نظریے پہ تھی اگر تیسری کوئی سٹیٹ ہے تو ایران چوتھی سعودی عرب لیکن وہ بھی اس لیول کی نہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو یہ وعدہ پورا کیا ہم نے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے گورنمنٹ سے لے کر گورنمنٹ کے ملازم تک اور ہر چھوٹے سے چھوٹے بندے تک جس کا جتنا داؤ لگتا ہے وہ حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا رزق حلال کی طرف سے آ رہا ہے یا حرام کی طرف سے وہ کہیں گے بس مال آنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ماتا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں وہ یہ افغان کثیر اور کئی چیزیں تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں اور یہ بھی سورہ فاتر میں آیا کہ اگر ہم پکڑ کرنی شروع کر دیں لوگوں کی ان کے امال کے اوپر تو زمین میں کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑیں اگر ہر بات پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ مجھے بتائیں جو شخص ازام کی آواز سن کر مسجد میں نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی ٹائم اس میں فالج گر سکتا ہے کہ نہیں گر سکتا کہ میں نے ٹانگیں اسی لیے تو تجھے دی تھی کہ مجھے رسپانس کرتا تو اتنا ڈھیٹ کے حیا اللہ صلاحیہ اللہ صاحب سن کر بھی تیرے کان پہ جھوٹک نہیں دیں گی یہ کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ وہ حرام کی طرف نگاہ اٹھاتا اسی وقت کی اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی اگر زبان سے کوئی فوج گوئی کرتا اسی ٹائم اس کی زبان بند ہو جاتی ہاتھ حرام کی طرف بڑھاتا اور ہاتھ شال ہو جاتا یہ ہو سکتا تھا نا لیکن نہیں ہوا دنیا میں اللہ تعالی نے مورل لاز کو ایکٹی ہی نہیں کیا لیکن آخرت میں یہ گورنمنٹ پوزیشن سے ایکٹیو پوزیشن میں آ جائیں گے جو قرآن میں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال لحق ہیں اپنے دوز پیٹ میں دوزت کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں اگر کوئی کھا بھی لے گا حرام مال زبان کی جلے گی انگارے سے جلے گی کیونکہ فزیکل نیچر کو فالو کرتی ہیں یہ ہے لیکن مارل لاز آخرت میں ایکٹو ہوں گے جس نے دنیا میں حرام کھایا وہ دنیا میں تو آگ نہ بنے آغرت میں بن جائے گا اور بس اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ دکھا دیتا ہے ایسا معاملہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے لیکن کئی چیزیں تو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں اور اگلی آیت سورہ نمبر بارہ سورہ روم کی آیت نمبر اکتالیس ایک ہی آیت ہے زہر الفساد فی والبحر برپا ہو گیا ہے فساد زمین میں بھی اور سمندروں میں بھی ماغ کا سبق عید الناس لوگوں کی بد امالیوں کے سبب یہ بڑی نہصت پڑ جاتی ہے رسک میں بھی اللہ تعالیٰ تنگی فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے زمین میں اور خوشیوں اور تریوں میں جتنی بھی یہ فساد برپا ہوا ہوا ہے یہ لوگوں کی وجہ سے لوگوں کی بد امالیوں کی وجہ سے اگر سب فرما بردار ہو جائے اللہ تعالیٰ کے تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کرے گا چھوٹی موٹی وہ بشئی من الخوف ہے یہ نہیں ہے کہ پھول ہے بشئی من الخوف تھوڑا سا خوف تھوڑا سا نقصان یہ معاملات ہوں گے عاملو تو یہ جو دنیا کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے کوئی کسی کو مار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ہم نے ایک ذریعہ ایسا بنا دیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ان کے امال کا مزہ چکھائیں سب نے برائیاں کی ہوئی ہیں نا ایک برائی سے دوسری برائی کو مزہ چکھایا جائے الحم وجہ تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں مصیبت کے بعد انسان اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا میں یہ تکلیفیں اس لیے رکھیں کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ سورہ سجدہ میں بھی آیا کہ یہ تکلیفیں اس لیے ہیں تاکہ ہماری طرف کیونکہ تکلیف میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے ورنہ یقین کریں اگر انسان کی زندگی سموت ہو جائے نا بالکل تو انسان پھر یہی سمجھنے لگتا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہی چل رہا ہے ذرا ہی اس کی رسی تھوڑی کھینچی جائے نا پھر اس کی وہ ہو ہے مطلب یہ صحیح انور کی اگر بیٹی نہ مرتی تو کبھی بھی وہ اس طرف آنے کی کوشش نہ کرتا چلے جو اختلاف رائے اپنی جگہ ہو سکتا ہے میں فکر پوائنٹ آف ویو سے کسی کا بھی لیکن بہرحال اس نے ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا جوان بیٹی جب اس کی آٹھ نو سال کی بیٹی جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے مر گئی تو اس تکلیف کی وجہ سے کئی لوگ ایسے جن کو کوئی تکلیف آتی ہے پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ اللہ نے ذریعہ ہے اور اگر واقعی وہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی آخرت بن جائے تو یقیناً دنیا کی یہ تکلیف اس کے لیے اللہ کی رحمت اور خیر ثابت ہوئی اسی کے اندر خیر تھا بشرطے کہ وہ اس کو پھر سمجھے بھی اللہ ریفرنس نمبر 13 یہ ہے جناب مشہور ترین سورت سورت الکافر پوری سورت پارہ نمبر 30 میں الحکمتر تمہیں ہلاک کر دیا مال کی کثرت نے مال مال مال تم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا تب بھی مال کی ہرز ختم نہیں ہوئی اب اس پہ کئی احادیث ہیں میں آج کوٹ نہیں کر سکتا بخاری و مسلم سے مسئلہ نمبر اکاون میں میں نے کوٹ کی ہیں کل سعود عالمون کیوں نہیں ان قریب تم جان جاؤ گے سم کل سع پھر تم ان قریب جان جاؤ گے کل تعلوم یقین کاج تم دنیا ہی میں یہ یقین کی حد تک علم حاصل کر لیتے لیکن آخرت میں تو ہونا ہے اللہ تربن الجحیم ضرور تم توزق کو دیکھ کر رہو گے سم الت رب النح اور پھر تم اسے دیکھو گے اس حال میں کہ تمہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی آخرت میں ایسا معاملہ ہونے والا تھا لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں سمت الن یوم عدین عینعم پھر اس دن ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو دنیا میں ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی ہاتھ دیے تھے ان کو کن کاموں میں لگایا میری فرم برداری میں یا میری نافرمانی میں آنکھوں کو فرما برداری میں لگایا یا ناپرمانی میں پیٹ کو زبان کو ہر ہر عزم کو ایک ایک چیز کا حساب دے میں یہ عمل متقال ذرا وہ میں یہ عمل مفقالا ذرتن شر رہی آ خیر ذرہ برابر ہوگی وہ بھی سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے گا اور شر بھی ذرہ بھی کیا ہوگا نا اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا ولہ رضب اللہ یہی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت راوت کی اور کہا کہ انسان کہتا ہے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ انسان تیرا مال تو وہ ہے جو ت نے کھا کر ہزم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا کھانا اوڑھنا ہی ہوتا ہے اللہ حضرت. یا تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ کی میں صدقہ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا یہ تین تیرے مال ہیں کون سا دنیا میں کھا پی لیا یا پہن لیا یا آخرت کے لیے سٹور کروا لیا اللہ کے رام میں خرچ کر کے یہ تیرا مال ہے اور باقی یہ حدیث میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ باقی تو تیرے ورسہ کا مال ہے اتنا کما بھی لیتے ہیں تو خود سارا مال تو کوئی کھاتا بھی نہیں بخاری اور مسلم کی متفق متفغل حدیث ہے ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تو کیا میرے پاس تیسری بھی ہو اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گیلے اس طرح کی بہت احادیث موجود ہے مسئلہ نمبر 51 میں میں نے سترہ احادیث بخاری اور مسلم کے حوالے سے رسک حرام فتر مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج ریفرنس نمبر چودہ بس ہماری اب انشاءاللہ شاء اللہ دس بارہ منٹ کی دور رہ گئی ہے کیونکہ کور ہو گیا سارا ہی اب ہم انما فلکنا کم آبا نمبر ایک سو کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی فضول پیدا فرما دیا ہے وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لا ترجاؤن اور تمہیں مر کر ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا کیسے سوچ لیا تم نے اللہ تم دنیا میں تم کوئی فضول کام نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضول پیدا کیا فتح اللہ مالک الحق تو بلند و بالا ہے وہ اللہ جو کہ حقیقی مالک ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے رب العرش ال کریم وہی عرش کریم کا رب ہے اس سے پتا چلا عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے کیونکہ اللہ نے عرش کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض ایسے بدکینہ بھی آئے لوگ موجود ہیں جو عرش کو بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمیشہ سے ہیں عرش بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے وَمَن اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے لا برہان بی اور اس کے پاس اس کی کوئی سمجھ موجود نہیں ہے ربی تو ایسے شخص کا پھر حساب اس کے رب کے حضور ہوگا ان نا فل کا فرون بے شک اللہ تعالی جان بوجھ کر ناشکری اور کفر کی روش اختیار کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں دیتا بکربی فرور الراہمین اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور دعا کیجئے۔ اے رب میری مغفرت فرما مجھ پر رحم فرما بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے یہ حضور صدر حکم ہو رہا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی امام المباحدین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی بحث اپنے امال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہ ہے بات تو امال بھی اور اللہ کی رحمت کی امید بھی لیکن یہ پینل میں ہے یہ نہیں ہے کہ خالی سکے جو ہے وہ امید ہی لگائی ہوئی ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص زمین میں حال بھی نہ چلائے بیج بھی نہ بوئے اور کہ رحمت کی بارش آئے گی اور فصل نکلے گی کبھی بھی نہیں نکلے گی امال کیا بیج بوئیں پھر اللہ کی رحمت کی امید ہو پھر انشاءاللہ قیامت اللہ کے والے دن ان امال کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ پندرہ ریفرنس صورت الطلاح آیت نمبر دو اور تین اس کانٹیسٹ میں ایک حدیث بھی ہے لیکن وہ ضعیف نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے ضعیف ہے میں بیان نہیں کرتا وہ میں یہ تقلر یہ جو اور جو کوئی بھی اللہ تعالی کا تقوع اختیار کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے راہ نجات نکال دے گا کوئی ایسا اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا وہ یرز ہوں من خی تو لا یسب اور اسے وہاں سے رسک دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ چاہے تو کہیں سے بھی رسک کھول سکتا ہے جسے ہم کہتے چھپڑ پھاڑ کے دے گا وہ میں یہ توقع آن اللہ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فہو حسب تو اللہ اس کے لیے کافی ہے ان اللہ بالح امری اللہ تعالیٰ تو اپنا ہر کام پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو, تو کوئی پریشانی نہیں ہے جب جو کام کرنا چاہے وہ پورا کرے گا قد جعل اللہ قدرہ لیکن بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے کوئی اندازہ مقرر کر رکھا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے ایسے معاملہ اسی کانٹیکس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ علیہ جسے تو عطا کرے اسے اس کوئی چھین نہیں سکتا جسے تو چھین لے اسے اس کوئی عطا نہیں کر سکتا ولا الفاج منقل جد من اور کسی بھی شخص کو دنیا میں بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ اور اس کا نصب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگلا ریفرنس نمبر سولہ سورت التغابن کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ ان اموالکم واولادکم فتنہ و بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے اللہ نے آزمانا ہے تمہیں وہ اللہ ان دہ اجر عویم اور یاد رکھنا اللہ کے پاس اجر عظیم ہے کوئی شخص مال یا اولاد کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھے فتق اللہ اللہ کا تکوا اختیار کرو مستتا تم جہاں تک تمہاری استتاد ہو پورا زور لگا کے اللہ کا تقوا اختیار کرو وسما اطی رو اور کان کھول کر سنو اور اللہ کی اطاط کرو وہ انفکو خیر اللہ انف سکم اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو یہ وہ بہتر ہے جو تم اپنے لیے رکھو گے آخرت کے لیے سٹور ہو جائے گا اللہ کے ڈیوائن بیگ میں ومن یو کشیف خانفسی یونیورسل ٹروتھ آ رہے ہیں اور جو کوئی اپنے نفس کی خواہش کی شدت سے بچا لیا گیا فلا کا حمل تو ایسے ہی لوگ ہیں فلاح پانے والے جو نفس کے لالچ سے بچا لیے گئے یہ لالچ بڑی بری بلا ہے یہی لالچ انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتی کسی غریب کا سہارا نہیں بننے دیتی اپنے لیے جوڑ کر رکھتے بیلنس رکھیں یہ بھی نہیں کہ بہت کچھ دیں سورہ بنی اسرائیل میں آئے کہ نہ اپنا ہاتھ اتنا تنگ کر لو ٹین کمانڈمنٹس میں کہ کسی کو کچھ دھو ہی نہ اور نہ اتنا ہی خرچ کر دو کہ خود جو ہے وہ درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ اور جناب بعد میں پشتاؤ کہ نیکی گلے پہ آئے گی جن کو ہیں یہ نہیں یہ سب کچھ اللہ کی رام میں دے دیا ایسا بھی نہیں بیلنس سترہ نمبر ریفرنس سورح بنی اسرائیل آئے نمبر چوراسی کلو یامل والا شا قلع یہ بڑی انٹلیکچل ترتیب سے میں نے یاد رکھی ہوئی ہے تاکہ بات کنکلوڈ ہو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے تم عمل کرتے جاؤ اپنے شاکل کے مطابق جو تمہیں اللہ نے حالات دیے ہیں ہر شخص کو ایک جیسے حالات نہیں دی ہے اب مجھے بتائیں جو سعودی عرب میں پیدا ہوا ہے اس کے پاس کوئی تیل کا کنواں بھی ہے اور حرم شریف کے پاس اس کا گھر ہے تو اللہ نے اس کو شاکل دیا ہے نا وہ ٹھیک ہے نا جی اس کے پاس رزق بھی ہے رسک بھی کوئی ٹینشن نہیں نماز بھی وہ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب بھی لے سکتا ہے اب ایک بندہ پاکستان میں اور تٹپ رہا ہے اس کے پاس تو عمرے کے لیے پیسے بھی نہیں جڑتے تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو الادا سے شاکلا دیا لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ آگے نکل گیا اور یہ پیچھے رہ گیا نہیں اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہوا ہے قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی گنی نہیں جائیں گی کسی کے پاس لاکھ روپیہ تھا اس نے سو روپیہ دیا اور کسی کے پاس ہے ہی سور روپیہ تھا اس نے بےچارے نے ایک روپیہ دیا اس کی نیکی سے آگے نکل جائے گی اس لیے نیکیاں تولی جائیں گی گننے میں والا کام دنیا میں ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دس نیکیاں میری ایک کروڑ نیکیوں سے زیادہ بدنی ہو جائیں اللہ کے حضور اس کے اندر اخلاص زیادہ موجود ہو اور آپ کو اللہ نے شاکلہ اتنا دیا تھا اب مجھے بتائیں گرمیوں کی دوپہر میں جو بےچارہ سڑک کے کنارے جو ہے مزدوری کرنے والا ہے اور جو زمین کھودنے والا ہے اگر وہ بسا اس کی جماعت کی نماز رہ بھی جائے کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا حساب اور ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھنے والا جس کے آفس میں مسجد بھی موجود ہو اسے کھانے اور نماز کا وقفہ بھی ہوتا اور وہ بھی نماز جماعتیں نہ پڑے دونوں کیا برابر ہوں گے نہیں اس کی شاکلہ ڈیفرنٹ ہے اس کی شاکل ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو تمہیں اللہ نے حالات اور دی ہیں ان کے مطابق کام جو اپنے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ان حالات کے اندر کام کرتا ہے پھر کیا ہوگا فربو کم بھی من ہوا سبیلا تمہارا رب خوب جانتا ہے کون سیدھے ہدایت کے راستے کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کیا مل دن فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بندہ حرم شریف کے پاس تھا اس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے تھی جو اس نے نہیں کی ہے اور ایک یہ ہزاروں میل دور بیٹھنے والا اس نے مجھے کیا رسپانس کیا کہ یہ آج اس سے آگے نکل گیا یہ اللہ نے فیصلہ کر یہ حالات اللہ تمارک و تعالیٰ نے دیے ہیں تو لہذا ٹینشن نہیں لینی اس حوالے سے کہ جی وہ کسی کو یہ زیادہ مال مل گیا مجھے نہیں ملا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لے نہیں جو آپ کو اللہ نے حالات دیے اس کے مطابق کوشش کرتے چلے جائیں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمانے والا ہے اللہ اکبر اٹھارہویں آخری ریفرنس سورت الانام کی آیت نمبر 23 یہ جو آیت تھی سورہ بنی سعید کی آیت نمبر 84 اب آخری آیت سورت الانبیاء آیت نمبر 23 اس کے بغیر یہ لیکر نام مکمل تھا انسان کو بعض اوقات بس بسے آتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس مصیبت میں ڈال دیا ایک تو ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا پھر ہمیں ان حالات میں ڈال دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا یونیورسل ٹروت اس حوالے سے بتا دیا کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن تم نے کرنی نہیں ہے یہ معاملہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکے یہ وہ چیز ہے جس کو کہا نا تقدیر پہ ڈسکشن نہیں کرنی وہ یہ والی ڈسکشن ہے باقی ہم جتنے تقدیر کے معاملات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں یہ تو ہمیں کتابوں سننے سے دلائل ملے ہیں نا ہم اپنی طرف سے تو بول ہی نہیں رہے لیکن جس چیز سے جہاں کا آ گیا نو اینٹری اب اس کے بعد اس حد کو نہیں پلانگنا وہ یہ ہے الانبیاء المبیات نمبر 23 لا عما عم يفعل اس ہستی سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتی ہے جو کچھ اس نے کیا کسی کی تقدیر مقرر کی کسی کو غریب رکھا ہم تو اپنے ماں باپ بھی خود چاہیے نہیں کر سکتے اپنا خاندان چاہج نہیں کر سکتے ایون اپنی جنس بھی نہیں مرد عورت ایون اپنی اسپیشیز بھی نہیں اگر اللہ کتا پیدا کرتا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا لا یوس الفائل اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کام کرتا ہے وہ ہم یوس اور اس کے علاوہ جتنے ہیں ان کو وہ پوچھنے والا ہے سیدھی سیدھی گال ہے بھائی جی کسی کو بری لگے یا چنگی گال نہیں ہے ٹھیک ہے جی हुँ. یہ وہ چیز ہے انشاءاللہ اسی سے اگلی گفتگو ہم سٹارٹ کریں گے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اگلا انشاءاللہ لیکچر مسئلہ نمبر ایک سو چار اللہ تقدیر کا مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد بعض کہتے ہیں جناب اللہ نے اگر جنتی دوستی کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر ہمیں نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کے لیم ایکسکیوز اور مجھے اس حوالے سے پچھلے کئی سالوں میں کتنی ای میلز بھی پوری دنیا سے ریسیو ہوئی کہ اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا جائے ورنہ میں نے پچھلی دفعہ تو یہ ارادہ ہی نہیں تھا میرا کہ میں اتنی ڈیٹیل کروں گا کل میرا ارادہ بنا تو میں نے یہ دو دن لگا کے بڑی محنت سے یہ آیات تلاش کر کے کراس ریفرنس کے طور پر پیش کی ان اگلا لیکچر بھی اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اس حوالے سے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے